بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم کے انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپ اپنے حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے اعوذ باللہ من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 شریت محمدیہ میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک کوئی شخص ان دو گناہوں کو ترک نہ کر دے چھوڑ نہ دے تب تک نہ تو اس کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے نہ تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور قرآن اور حدیث میں ان دونوں کا انجام ایک ہی بتایا گیا ہے پہلا گنا ہے شرک اور دوسرا گنا ہے بدات شرک کا عین ضد توحید ہے اور بدات کا عین ضد سنت قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ ہر گناہ کے مرتکب کو اگر چاہے گا تو بخش دے گا اگلا ٹکڑا بہت غور کے قابل ہے فرمایا گیا وم شرک بلائی فقط لمبید جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور گم رہی میں چلا گیا عیسات کریمہ میں دو باتیں قابل غور ہیں خاص سے آخری ٹکڑے میں کہ شرک کرنے والا ایک تو اس کے ہاتھ میں زلالت آتی ہے اور دوسرے زلال بعید آتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ زلال کیا ہوتا ہے اور زلال بعید کیا ہوتا ہے ہم لوگ زلال کا ترجمہ کیا کرتے ہیں یا زلالت کا گم رہی اور ظال کہتے ہیں گمراہ کو اب لفظ گمراہ کے اوپر غور کیجیے گمراہ کسے کہتے ہیں جو راہ کو گم کر دے ایک مثال سے واضح کروں زلال کو اور زلال بعید کو مثلاً ایک آدمی کو منمار سے پربھنی آنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی منزل مقصود پربھنی ہے تو اسے اپنی منزل مقصود پربھنی پر پہنچنے کے لیے اس گاڑی پر بیٹھنا ہے جو گاڑی منمار سے پربھنی کے لیے آتی ہے لیکن وہ شخص اس گاڑی پر نہیں بیٹھتا جو منمار سے پربنی کی طرف آتی ہے بلکہ اس گاڑی پر بیٹھ لیتا ہے جو منمار سے بامبے کی طرف جا رہی ہے ایسے آدمی کے ہاتھ میں زلال آیا گم رہی راستہ اس نے گم کر دیا منزل مقصود کی طرف جانے والا راستہ اس نے کھو دیا یہ تو ہوا زلال اور زلال بعید کیا ہے غور کیجئے کہ جیسے جیسے اس کی گاڑی بمبئی کی طرف بڑھتی جائے گی پر بھنی جو اس شخص کی منزل مقصود ہے منزل مقصود سے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ منزل مقصود سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا یہ ہے زلال بھائی سمجھ میں ایک تو اس نے راستہ گم کر دیا جو منزل مقصود کی طرف جاتا تھا تو زلال ہاتھ آیا اور چونکہ وہ دوسرے راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر وہ جتنے لمحات آگے بڑھتا جا رہا ہے منزل مقصود سے اس کی دوری بڑھتی جا رہی ہے اس کا بوتھ بڑھتا جا رہا ہے اسی طریقے سے مشرق کا حال ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جنت جو منزل مقصود ہے جنت والے راستے کو چھوڑ کر کے وہ جہنم کے راستے پر پڑ جاتا ہے اور جتنا وہ شرک میں آگے بڑھتا جاتا ہے جہنم کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی اصل منزل مقصود جو جنت ہے اس سے اس کی دوری اس کا بود اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں ان اللہ غرو عیوشرا کبھی فرو مادالی کے لیے شرک بلّہ ہی فقط ولائی گا بے شک اللہ شرک کے مرتکب کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ ہر گناہ کے مرتکب کو اگر چاہے تو بخش دے اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے ہاتھ میں زلال آئے گا اور زلال بڑید گمراہ ہو گیا ہو اور یہ گم رہی اس کو جہنم میں پہنچا کر دم لے گی یہی بات بدات کے تعلق سے بھی کہی گئی کہ بداتی بھی جنت کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر لگ جاتا ہے جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے پر لگ جاتا ہے گویا بدات بھی اس کو جہنم میں پہنچا کر دم لے گی دلیل دلیل اس طرح اربا ساری رضی اللہ یقول کام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جیلت منہ القلوب و ذارا یا رسول اللہ۔ وعست معزة مودع فعهد إلينا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع بالطاع وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء راشدين المهديين عذوا عليها بالنواجس وإياكم والأمور المحدثات فَإنَّ كُلَّ عَلَى فِي کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ارباز ابن ساریا حضرت ارباز ابن ساریا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی بہترین تقریر فرمائی بڑا اچھا واز فرمایا واز ایسا تھا تقریر ایسی تھی کہ اس کو سن کر کے لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی ہے جیسے دنیا سے کوئی رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے واس کرتا ہے تو اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائی ہے نصیحت دیکھیے کتنی پیاری پیاری نصیحتیں پہلی نصیحت آپ نے فرمایا علیکم بے اللہ تمہارے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے تکوا شریعت کی روح ہے اگر شریعت سے تکوا کو نکال دیا جائے تو شریعت میں کچھ باقی نہیں رہتا تکوا کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ تکوا کسے کہتے ہیں بڑی پیاری مثال دیتا ہوں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تکوا کسے کہتے ہیں ایک خوبصورت کار ہے اس کی باڈی بہت اچھی ہے اس کی سیٹیں بہت اچھی ہیں اس کا انجن بھی بہت اچھا ہے بیٹری بھی بہت اچھی ہے اسٹیئرنگ ویل بھی بہت اچھا ہے غرض ہے کہ اس گاڑی کی ہر چیز انتہائی عمدہ ہے مگر اس گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے بتائیے وہ گاڑی کس کام کی بیٹری بڑی شاندار انجن بہت ہی شاندار سیٹے بہت ہی شاندار کلر بہت ہی شاندار گاڑی انتہائی مضبوط مگر اس گاڑی میں بریک نہیں ہے بتائیے اس بریک کے نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی خود ماریج خطر میں ہے اور اس میں جو بیٹھے گا وہ بھی ماریجے خطر میں ہے گاڑی خود تباہ ہوگی اور بیٹھنے والے کو بھی تباہ کر دے گی یہی حال شریعت میں تکوا کا ہے تو تکوا کو آپ بریک کی مثال سے سمجھ لیجیے کہ شریعت میں تکوا کی مثال تکوا کی حیثیت وہی ہے جو گاڑی میں بریک کی ہوتی ہے گاڑی میں بریک نہ رہے تو پوری گاڑی خراب ہو جاتی ہے ایسے ہی شریعت سے تقوا کو نکال لیا جائے تو شریعت میں کچھ نہیں رہتا اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے سب سے پہلی نصیحت جو کی ہے وہ تقوا کی کی ہے علیکم بے اللہ تمہارے اوپر اللہ کا تقوال لازم ہے تم جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو لین دین کرتے رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو باہر رہو تو اللہ تبارک تالا سے ڈرتے رہو یہ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی دوسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی و سمی وتا وبدن بشین اگر تمہارا امیر ہے تو اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا اگرچہ وہ ایک ہبشی غلام ہی کیوں نہ ہو دو باتیں آپ نے فرمائی اور آپ نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَسَتَرَوْنَ سترو نمبادی اختلاف شدیدہ میرے بات تم بڑا سخت اختلاف دیکھو گے تو اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا چوتھی نصیحت وہ یا کمبل امور المحدات فینک البات <وَلَعَلَحًا> نئی نئی دین میں نکالی ہوئی چیزوں سے بچتے رہنا اس لیے کہ ہر بدات گمراہی ہے جو آدمی بدات کی راہ پر چلتا ہے اس کے ہاتھ میں گم رہی آتی ہے وہ راستہ گم کر دیتا ہے جنت کا راستہ چھوڑ کر کے وہ جہنم کے راستے پر لگ جاتا ہے ثابت یہ ہوا کہ شرک کا جو انجام ہے بے وہی بدات کا انجام ہے تو بدات شرک سے کم خطرناک نہیں ہے اس کو دھیان میں رکھ لیا جائے دو نصیحتیں بڑی پیاری ہیں اس کی وضاحت کر دوں آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی پریڈکشن آپ کا ہے کہ میرے بعد دو پلیٹ فارموں پر اختلاف ہوگا سیاسی پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا اور مذہبی پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا تو سیاسی پلیٹ فارم پر اگر اختلاف ہو تو اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے ایک نسخہ ہے ایک کائپ بنانا اور تمام لوگ اسی قائد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانا سیاسی اختلاف ختم ہو جائے گا آج مسلمانوں کے اندر سیاسی بکھراؤ۔ انتہائی قابل افسوس ہے اور انتہائی حیرتناک ہے کچھ مسلمان ایک قائد کو لے کر کے گھوم رہے ہیں کچھ مسلمان ایک لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں مختلف مسلمانوں کے گروہ ہیں اور ان کے مختلف قائدین ہیں سیاسی پلیٹ فارم پر بھی یہ متفق نہیں ہے مذہبی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف ہوگا یہ امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی دلیل دلیل اس طرح ہے وان عبداللہ ابن عمر رن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَتَالَ بَنِي اسرائیلِ حَذْوَنَّا لِبِ النَّالِ من حاضما حضرت مامزی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المان کے اندر رائے باب اِس طرح کا حاضر علما میں راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ اس طرح آئے گا جیسے جوتے کا ایک پرتلا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت نے بنی اسرائیل میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو ایسا کرے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تفتاری امتی اور آگے چل کر کے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سارے کے سارے فرق جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کی وہ جنتی ہوگا سابق کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول و فرقہ کون سا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا منہج اس کا بتا دیا کہ جس کا یہ منہج ہو سمجھ لینا وہی فرقہ ناجی ہوگا مئی بھی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ گروہ صاحب کے زمانے میں بھی تھا یہ گروہ تابعین کے زمانے میں بھی تھا یہ گروہ تبا کے بھی زمانے میں تھا دنیا کبھی اس گروہ سے خالی نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں اہل حدیث جمعہ جمعہ آٹھ دن کے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک گروہ ایسا نبی کے زمانے سے رہے گا قیامت تک رہے گا اس کے اندر تو اجمالن بیان ہے تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت سوبان سے ہے اور اس حدیث کو بھی حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ ابن ماجہ کے فسٹ پہلوم میں پہلی جلد کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر ہی میں لائے روایت روایت اس طرح ہے اس حدی سے پاک و ام نے باب اتباع سنت رسول کے اندر لائے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صوبان فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا یہ لا زالو کا مفاد ہے لا زالو جب بولا جاتا ہے عربی میں تو اس سے استمرار بلا انقتا مراد ہوتا ہے کوئی چیز مسلسل جاری ہو بیچ میں کٹ اپ نہ ہو اللہ اکبر استمرار بلا انقتا کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے لا زالو استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جائے ما زالا زید الغنی زید ہمیشہ مالدار رہا اس کا مطلب یہ جب سے اسے مال ملا مرتے دم تک وہ برابر مالدار رہا استمرار بلا انقتا ہے کبھی غنا اس سے ہٹی نہیں برابر وہ گنی رہا تو لا من امتی میری امت کا وہ گروہ ہمیشہ رہے گا نبی نے فرمایا میرے زمانے میں بھی رہے گا میرے صحاب کرام کے زمانے میں بھی رہے گا تابعین کے زمانے میں رہے گا تبا تابعین کے زمانے میں رہے گا دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہوگا یہ فرقہ قلیل تعداد میں موجود ہوگا یہ کہیں تھوڑی زیادہ تعداد ہوگی کہیں بہت کم کہیں اور بہت کم دنیا کبھی اس فرقے سے خالی نہیں ہوگی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ کل کی پیداوار ہے ذرا اللہوں کا مفاد مجھے سمجھائے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اس طائفہ سے اس گروہ سے دنیا خالی نہیں ہوگی باقی معاملہ احناف کا ہے شوافے کا ہے موالک کا ہے ہنابیلا کا ہے یہ تو سرق جو بنے ہیں یہ پانچویں صدی کی پیداوار ہے اور اس کے بعد کی پیداوار ہے اور یہ حدیث بتا رہی کہ ایک فرقہ اس سے پہلے ہونا چاہیے اور دنیا کبھی اس سے خالی نہیں ہوگی پہلی پہچان اور پہلی شناخت تو یہ ہے کہ یہ فرقہ ہمیشہ رہے گا رسول کے زمانے سے رہے گا ظاہر ہے کہ وہ فرقہ کون ہو سکتا ہے پہلی نشانی پہلی شناختی اللہ دوسری پہچان الق حق, حق کے اوپر رہے گا جانو حق کسے بولے حق کہتے ہیں کہ مانو یا نہ مانو بات وہی ہے یہ حق کی تعریف ہے حق کسے بولتے مانو یا نہ مانو بات یہی ہے اسی کو حق کہتے ہیں چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے بات وہی ہے اس کو حق کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ حق کی طرف اس کی فطرت مائل ہو جاتی ہے آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اہل حدیث مسلک کو حق سمجھ کر کے اس کو قبول کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا اگر یہ حق کے اوپر نہ ہوتے تو فطرت اصلیہ کا میلان اس کی طرف نہ ہوتا فطرت کا میلان اس کی طرف ہونا اور لوگوں کا مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا حق ہونے کی دلیل ہے اس مسلک کے یہ دوسری پہچان ہے الل حق تیسری پہچان ہے منصورین اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے مدد کیسے کی جائے گی ایک گلی میں ایک اہل حدیث رہتا ہے تو اکیلا نہیں رہتا دو چار کو بنا لیتا ہے اکیلا نہیں رہتا ہو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے تین پہچان چوتھی پہچان لا ذر من ہوں مخالفت کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے نہ ہاتھ سے کچھ کر پاتے ہیں نہ دلائل سے کچھ کر پاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا ہم راجا یعنی قیامت تک مخالفین ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے آج تک اہل حدیث پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں پنپ رہے ہیں مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے اب بتائیے یہ چاروں سفتیں کس فرقے کے اندر ہیں جس فرقے کے اندر اور جس طائفہ کے اندر یہ چاروں سفتیں ہوں سمجھ لو کہ مانا کا مستاق وہی فرقا ہے اور میری سمجھ میں تو مسلک اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور مسلک حابی کا مصداق نظر نہیں نہ کسی اور کو اگر کوئی اور فرقہ نظر آتا ہو تو ذرا میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے مجھ سے بتا دے تو بات یہ چل رہی تھی کہ شریعت میں دو گناہ بڑے ہی خطرناک ہیں ایک گناہ شرک اور دوسرے شرک کی زدہ توحید اور بدات کی زدہ سنت اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے دو اجزا ہیں پہلا جز شرک کی تردید پر ہے اور توحید کے اس بات پر ہے یعنی لا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اسی کو توحید کہتے ہیں جو شرک کا رد کرتا ہے اور توحید کا اس بات کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ بات مانی جائے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرک میں مبتلا ہو اس کے ہاتھ سے توحید نکل جاتی ہے بالفاظ دیگر لا الہ اللہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے اماموں کی اطاعت میں لگ جائے مرشدوں کی اطاعت میں لگ جائے پیروں کی اطاعت میں لگ جائے دنیا کے کسی اور دانشور کسی اور آقل کے پیچھے لگ جائے اس کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نکل جاتا ہے ایک توحید کھو دیتا ہے ایک سنت کھو دیتا ہے ایک کتاب کھو دیتا ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کھو دیتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر اپنی ہر تقریر کے اندر شرک کی اور بداعت کی شناخت اور قباعت بیان کرتے رہتے تھے اور آپ ان دونوں سے بیزار رہنے اور ان دونوں سے دور رہنے کی ہمیشہ ترغیب دیا کرتے تھے تلقین کیا کرتے تھے روکا کرتے تھے اس سے پہلے والے جلسے میں میں, میں نے زیادہ توجہ مرکوز کی تھی بداخ کے اوپر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقطہ مستفاد ہو رہا ہے سنت کا اس کا جو اپوزٹ ہے بدات اس کے اوپر میں نے اپنی توجہ مرکوز کی تھی اور اس پر سیر حاصل بحث کی تھی آج پہلے خطرناک گناہ کی طرف میں اپنی پوری توجہ مفضول کر رہا ہوں اور وہ شرک ہے جس کی ضد توحید ہے پورے قرآن حکیم میں الفاظ اسلوب بدل بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی شناعت اور قباحت کو واضح فرمایا یہاں تک کہ نبی سے کہہ دیا گیا لائن اشرف تلیہ بتن نا حالانکہ نبی سے شرک یہ محال ہے اللہ فرما رہا ہے اگر وہ فرض محال نبی بھی شرک کا ارتکاب کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا میں اللہ اکبر معلوم ہوا کہ شرک کی کتنا بڑا گنا ہے کتنی خطرناک چیز ہے اچھا یہی میں ایک نکتا اور بتا دوں شیرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کا ممبا مسدر کیا ہے کدھر سے نکلتا ہے یہ کیا جواب دیں گے قرآن حکیم بولتا ہے شرک جہالت کی پیٹ سے نکلتا ہے دلیل ایک دفعہ کچھ لوگ آئے مشرقین میں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ہم تم مل کر کے اس جھگڑے کو ختم کر لیں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چپلش نہ رہے کوئی منازا نہ رہے کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے کمپرومائز کی ایک شکل ہم لوگ آپ کے پاس لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرماؤ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کچھ دن ہم آپ کے ایک معبود کی پوجا کرتے ہیں تب تک آپ ہمارے بہت سارے معبودوں کی پوجا کیجئے آیت نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ ایس نہیں ہے آپ کل افغیر مرونی آبودو ائہل چاہلون دیکھ رہے ہیں آپ کل افغیر مر آبود آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہو مشورہ دے رہے ہو اے جائلو اس کا مطلب یہ ہوا شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے شرک کی ترغیب دینے والا جاہل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ جتنے بھی مجاور ہیں یہ جتنے بھی بابا اور مرشید لوگ ہیں جو شرک کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں سارے کے سارے مشرک ہیں اور اس کی بنیاد ان کی جہالت ہے قرآن حکیم کہتا ہے اے میرے رسول آپ اعلان فرما دیجئے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی اور تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا مجھے مشورہ دیتے ہو اے جاہدو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو علم حاصل کرو اس لیے کہ بے علمی اور جہالت یہ بنیادی وجہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کی جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں غور کیجئے کہ ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ کی اہ دن المستقیم مستقیم کی جو تفسیر آئی ہے تین جملوں میں ان تین جملوں میں آپ کون سی دعا مانگتے ہیں آپ یہ دعا مانگتے ہیں مستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت کی توفیق دے آگے سرات مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی تین جملوں میں سراط الدینہ نامتا علیہم غیر المقوب علیہم ولزو علیم تین گروہ یہاں بیان کیے گئے ایک گروہ وہ ہے منام علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا بالاتفاق اتفاق صحابے کرام دوسرا گروہ محضوب علیہم بالاتفاق یہود زوالین بالاتفاق اتفاق غور کیجئے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا زالین کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا اور بیچ بیچ کا راستہ کیا ہے رات مستقیم کا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو وہ صاحب کرام کا طریقہ منعم علیہم کا طریقہ تو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دینا جو علم ہمیں بے عمل بنا دے ایسا علم نہ دینا کہ جس کی وجہ سے ہم بے عمل رہیں اور ہمیں عمل دینا تو علم کی روشنی میں عمل دینا صرف عمل ہی عمل مت دینا ساتھ علم بھی دینا تو اس میں تین دعائیں عائم ہے آدمی کہ اے اللہ صرف علم مت دینا اے اللہ صرف عمل مت دینا اے اللہ مجھے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دینا یہ تین دعائیں آگتا ہے جب آدمی کہتا ہے اح دن سرات الدین غیر المقوب علیہم الب یہ پتا چل گیا کہ شرک یہ جہالت کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کو آیت ال کرسی کہا جاتا ہے یہ پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے کیوں اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں شرک کا رد بلیغ ہے اور توحید کا زبردست اس بات ہے توحید کا زبردست اس بات ہے اور شرک کا رد بلیغ ہے قرآن حکیم کے اندر اتنی عظیم آیت اور کوئی نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اوب ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے وہ کہہ رہی ہے روایت اس طرح ہے. مان قاب رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو آیات من کتاب اللہ کازم کالا پلتو اللہ رسول اتدری أي آية من كتاب الله ما أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنئك العلم اب المزر روا مسلم فی کتابی فضائل القرآن حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب و فضائل قرآن میں لائے ہیں راوی کی جیسا معلوم ہوا کہ حضرت اوبیب نے تعالیٰ حضرت ابئی فرما رہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبئی کاپ کو کہا کہ اے اب منظر یہ اوبئیب نے کاپ کی کنیت ہے آپ نے فرمایا اے ابو منظر یہ بتاؤ کہ قرآن کی کون کون سی آیتیں تمہارے نزدیک زیادہ عظیم ہیں وہ آیتیں بتاؤ حضرت ابھی اب نے نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر دوسرا سوال فرمایا اتدری اے ابول منظر کیا تم جانتے ہو او آیتم من کتاب اللہ ماں کا آزم اللہ کی کتاب میں کون سی آیت تمہارے نزدیک زیادہ عظیم ہے زیادہ افضل ہے اولا تو حضرت ابیب نے کہا فرماتے ہیں کل تو میں نے کہا اللہ اللہ الحیوم الحی یعنی آیت ال یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور مبارکباد دی کہ اے اب المنظر تیرا یہ علم تجھے مبارک ہو پہلی بات تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں اور قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں بعض آیتیں بعض آیتوں سے آزم ہے بعض آیتوں سے افضل ہیں اور پورے قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیات میں سب سے آزم سب سے افضل آیت یہی آیتل کرسی ہے پہلا مسئلہ معلوم ہوا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا جب کسی کو شاباشی دی جائے شاباشی کسی کو دی جائے تو پیٹھ پر تھپکی نہیں دی جاتی یہ انگریزوں کا طریقہ ہے سینے پر تھپکی دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارا ثابت یہ ہوا کہ آیت ال کرسی قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم اور افضل آیت ہے اس کی عظمت تو واضح ہو گئی فضیلت واضح ہو گئی فائدے کے بارے میں ایک حدیث کے اندر وضاحت ہے فائدہ کیا ہے اس کا حدیث پاک اس طرح ہے واہ نبی رہتا رضی اللہ تعالیٰ کلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضال تو عام لارفان کئی رسول الله صلی الله عليه وسلم فض کر الحدیث فقول ادا ابھی راشک فقر آئے شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان رواه البخاري في كتاب بدائل الخلق امام البخاري اس حدیث پاکو کتاب بدائل الخلق کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکات تھی اس کی نگرانی پر مجھے مقرر کر دیا کہ رمضان کے اندر جو غلوں کی زکات آئی ہوئی ذرا نگرانی کرتے رہنا کوئی چور وغیرہ زکات کا غلہ لے کر نہ چلا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا ایک رات کو میں نے دیکھا آتن, ایک آنے والا آیا آتے ہی فجالا یاسو منتم وہ لپ بھر بھر کر کے غلہ اٹھا اٹھا کر کے تھیلا جو لایا تھا اس میں بھرنے لگا حضرت نے دیکھا ارے یہ تو چور ہے کورن جا کر کے اس کو پکڑا کہا کہ زکات کے مال کی چوری کرتا ہے بدبخت کہیں کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں کہا حضرت بہت غریب آدمی ہوں کثیر العیال ہوں اور غریبی نے مجھے چوری پر مجبور کیا ہے حضرت مجھے چھوڑ دیجئے میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا نبی کی طرح نبی کے احساب بھی بڑے رہے دل تھے چھوڑ دیا دوسرے دن دیکھ رہے پھر وہ آ رہا ہے اور آتے ہی وہ جو تھیلا لایا تھا اس تھیلے میں لب بھر بھر کر کے زکات کا گلا ڈالنے لگا حضرت آگے بڑھے پھر پکڑ لیا کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا نا اب نہیں آؤں گا پھر دیکھ پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا کہا کہ حضرت بچے بھوک سے بلک رہے تھے ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی حضرت ان کی بھوک کی وجہ سے میں اس چوری کے اوپر مجبور ہوا حضرت آج چھوڑ دیجیے آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا حضرت نے دوسرے دن بھی اسے چھوڑ دیا اور دونوں دن یہ واقعہ حضرت ابو حرارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا تھا نبی نے فرمایا تھا وہ تیسرے دن بھی آئے گا اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیسرے دن بھی آیا ہو گویا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی کو خبر دے دی وہ تیسرے دن بھی آئے گا اور ایسا دن پھر آیا اور لب بر بر کر کے وہ جو تھیلا لایا تھا اس میں بھرنے لگا حضرت نے پکڑ لیا اس کو فقل تو کہا بیٹے اب تیرے کو چھوڑنے والا نہیں یہ تین مرتبہ ہو گیا لارفان نہ لار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی چلوں گا کہا کہ دو مرتبہ تو آپ نے چھوڑ دیا اگر میں دین کی کوئی اچھی بات بتا دوں ایک نسخہ بتا دوں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ بھی بھاگنے کی راہ اس نے سوچ لی تھی حضرت ابو ہرا نے جب یہ سنا کہ دین کی کوئی بات یہ بتانے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا چل بتا اگر وہ دین کی بات ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا کہنے لگا میں آئےتلسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہا کہ وہ کیا ہے اس چور نے کہا ادا ابھی تلا جب تم رات میں اپنے بسترے پر آؤ فقرہ ایت الکرسی ہی تو ایت الکرسی پڑھ لیا کرو حضرت نے فرمایا فائدہ بولے دو فائدہ لینزال علیک من اللہ حافظ جو ایت الکرسی پڑھ کر سو جائے اس کے لئے دو فائدے ایک تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا اس کی نگرانی کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا لینزال علیک من اللہ حافظ اس کے ساتھ برابر ایک حفاظت کرنے والا رہے گا اگر کوئی آدمی عادت بنا لے کہ سوتے وقت ہمیشہ آیت السی پڑھ کر سویا کرے گا تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا دوسرا فائدہ ولا یکروب کا شیخان اور آیتل کرسی پڑھ کر جو سو گیا صبح تک اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا ولا یا قرب کا کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا صبح تک حضرت نے چھوڑ دیا بھاگیہ بھاگ گیا. گیا آ کر کے حضرت بورے کہا اللہ کہ کے رسول آج بھی آیا تھا وہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا بولے آج چھوڑ دیے بولے آج چھوڑ دیا کہا کہ وہ کیوں بولے وہ ایک دین کی بات بتا رہا تھا اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ دین کی بات ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا کہا کہ کیا بتایا اس نے کہا کہ آیت کرسی کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ یہ فضیلت اس نے میرے سامنے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سودا کٹا آیت کرسی کی اس نے جو فضیلت بیان کی صحیح ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے وہ, وہ جھوٹا ہے دا کا شیطان وہ انسان نہیں تھا وہ شیطان تھا پہلا مسئلہ اس سے پاک سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے اطانی آت نیک آنے والا آیا حضرت ابو حرا اسے انسان سمجھ رہے نبی نے کہا وہ انسان نہیں تھا شیطان تھا اس کا مطلب یہ کہ شیطان نبی کے علاوہ ہر شکل میں آ سکتا ہے اور انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے اور یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان چوری بھی کر سکتا ہے جن گھروں کے اندر شیر کو بدات بھری رہتی ہیں ایسی جگہوں پر شیطان اڈا جمائے بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے گھر گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے اب جب بے برکتی ہو جاتی ہے دکانوں میں گھروں کے اندر تو اس بابا کے پاس دوڑتے ہیں اس بابا کے پاس دوڑتے ہیں اب بابا کیا کرتے ہیں پیسہ لے کر کے یہ اگر بتی سلگاؤ تو یہ تاویز زمین کے نیچے گاڑ دو اتنے پیسے دیجئے اب وہ اگر بتی جلاتا رہتا ہے یہاں نہیں دیکھتا کہ بے برکتی کا سورس کیا ہے شیطانوں نے اڈا جمع رکھا ہے اور یہ چور ہیں ان کی چوری کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین کے نام پہ کوئی بھی آدمی اگر بات کرتا ہے تو اس کی بات ضرور سننی چاہیے کہتے وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ حضرت ابو ہریرا دین کے نام پہ چور کی بھی بات سن لیتے ہیں اب جو یہ بات کہے کہ وہابیوں کا جلسہ ہے مت جاؤ گویا کہ وہ ابو ہریرا سے زیادہ بلند دماغ رکھتا ہے آلی دماغ رکھتا ہے اور ابو ہریرا سے زیادہ شریعت کو سمجھتا ہے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو چور ہو تب بھی پیر ہو تب بھی مرشید ہو تب بھی امام ہو تب بھی عکل ہو تب بھی کوئی نیتا ہو تب بھی لیڈر ہو تب بھی کوئی دانشور ہو تب بھی کوئی فلسفر ہو تب بھی دنیا کا کوئی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کہے بڑے سے بڑا آدمی امام تک اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اس کا کریکشن نہ کرا لیا جائے کتنے لوگ ہیں اکابر کہتے ہیں مان لیا ہمارے بڑے کہتے ہیں مان لیا یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ چاہے اکابر کہیں چاہے اصاگر کہیں چھوٹے کہیں بڑے کہیں عقل مند کہے بے وقوف کہے چور کہے فاسک کہے بڑے سے بڑا امام کہے اس کی بات کو دین کی بات کو اس وقت تک تسلیم مت کرو جب تک کہ قرآن و حدیث کے معیار پر کس کر اس بات کو کڑا یا کھوٹا نہ ثابت کر لو اگر وہ قرآن و حدیث کے معیار سے کھرا ثابت ہو جائے تو اسے تسلیم کر لو ورنہ دیوار کے اوپر مار دو یہ مسئلہ معلوم ہوا اور آیت الکرسی کی فضیلت تو آپ نے اس حدیث پاک سے معلوم ہی کی ایک بات آپ نے اس حدیث پاک میں اگر غور کیا ہوگا تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ آیتل الکرسی جو پڑھتا ہے اگر رات میں پڑھ کر کے سو جائے تو صبح تک شیطان قریب نہیں آتا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ چڑھ تو ہے اور جب اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کیا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا اللہ کے حضور اس نے کہا فبیما تکل مستقیم خلفیم وان ایمان شما ولا نے مجھے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے تو میں تیرے سرات مستقیم پر ضرور بیٹھوں گا یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے سرات مستقیم پر جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے یہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے کہے کے لیے اور بیٹھنا یہ لفظ جو استعمال کیا گیا قعود بیٹھنا ایک خاص اشارہ ہے کھڑا نہیں ہوں میں لیٹا نہیں ہوں میں, میں بیٹھا ہوا ہوں جس طرح کوئی فوجی گات لگائے اپنے دشمن کو دیکھتا رہتا ہے کہ میری بندوق کی زد میں آئے تو اسے شوٹ کر دوں ایسے ہی یہ پوزیشن لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے مستقیم پر کوئی چلنے والا آئے تو میں کسی بھی طریقے سے اس کو اس راستے سے ہٹا دوں اور طریقہ کیا اختیار کروں گا وہ طریقہ بھی اس نے بتا دیا اللہ کے سامنے اس نے واضح کر دیا کہ اس راستے پر چلنے والے کو میں کس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا اس نے کہا تم آتی ممبئی میں اس کے آگے سے آؤں گا انخل پہ پیچھے سے آؤں گا وان سے آؤں گا و شما بائیں سے آؤں گا ولا تجد اکثر شاکرین اور ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا مفسرین نے بالاتفاق شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے کہ میں تمام لوگوں کو موحد نہیں رہنے دوں گا اکثریت کو میں مشرق بنا دوں گا توحید ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تمام لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اکثریت شرک میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اکبر اس نے یہ بات جس وقت کہی تھی اس کا گمان تھا اللہ فرماتا ہے اس نے بڑی محنت کی بڑی کوششیں کی اور اس نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا سورہ سبا کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت اس کا گمان تھا لیکن اس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا ولقا ابلیسن فری کم المن ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا تمام لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنین کے ایک گروہ کے پوری دنیا آج شیطان کے پیچھے ہے مومنین کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں شرک کے راستے پر نہ چلوں اپنا دامن شرک سے بچائے رکھوں ایسے لوگوں کی تعداد ایسے مومنوں کی تعداد بہت ہی مختصر ہے قرآن حکیم بولتا ہے اللہ فری قمین مومنوں کا ایک گروہ بس رہ گیا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں شرک کی غلازت میں نہ گر پڑوں اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے ورنہ فتح تمام لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں یعنی سب کو اس نے شرک کے اندر مبتلا کر دیا ہے تو شرک سے سب سے زیادہ محبت اور توحید سے سب سے زیادہ چڑھ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ میں آیتل کرسی میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کیسے وہ سن سکتا ہے اس چیز کو جس سے سب سے زیادہ اسے چیڑ ہے توحید کی بات کو کوئی ایسی بات جس کا ذکر آپ کو ناپسند ہو کوئی اس بات کا ذکر کرنے لگے آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے اس لیے کہ وہ بات آپ کے نزدیک مفغوز ہے نا پسندیدہ ہے کوئی وہ بات کرنے لگے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے اسی طرح جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آیتل کرسی پڑھ لی جس میں اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے اور شرک کا رد بلیغ ہے تو وہاں شیطان ٹکے گا کیسے وہ تو فورن بھاگے گا اسی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے اور کوئی شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا اور اللہ ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو آدمی برابر آیتل کرسی پڑھ کر کے سوتا ہے اس آیت کریمہ میں کون سی توحید بیان کی گئی وہ پہلے سمجھ لیں توحید کی دو قسمیں ہیں توحید فی, زاد, توحید فی صفات اچھی طرح سمجھ لو توحید ذات اور توحید فی صفات پہلے توحید ذات کو سمجھ لو پھر توحید فی صفات کو پھر میں بتاؤں کہ کون سی توحید واضح انداز میں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے توحید فضاد کسے کہتے ہیں خالی کے کائنات کو یعنی اللہ تعالی کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی سمجھنا یہ توحید فضات ہے کہ اللہ بھی ایسی ہستی ہے جو انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے یہ توحید فضا اگر کوئی آدمی یہ کہے اللہ جو خالیت کائنات ہے ایسی ہستی ہے جو انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اشراق فزات کا مرتکب ہے توحید فضا اس کے ہاتھ سے نکل گئی بال فاض دیگر یوں کہہ لیں کہ خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے سمجھنا یہ توحید فضا ہے نہیں سمجھا خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے سمجھنا یہ توحید فزات ہے کیا سمجھے آپ یعنی اللہ کو کسی کا باپ سمجھنا کہ اس سے بیٹا ہو یا اللہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی باپ ہو نوز اللہ کے لیے بیٹی ماننا جیسا کہ مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اللہ کے لیے بیٹا ماننا جیسے کہ یہودیوں نے ازیر کو اللہ کا بیٹا مانا مسیح علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا مانا تو بیٹا بیٹی یہ تو ایسی ہستی کی صفات ہے جو الہ نہیں ہو سکتی اللہ کے لیے ایسی صفات ماننا اشراف فضات ہے ایسے آدمی کے ہاتھ سے توحید نکل جاتی ہے اس کے بیٹی ہے اس کے بیٹا ہے وہ کسی کا باپ ہے وہ کسی کا بیٹا ہے یہ تمام چیزیں فی فضاد کہلاتی ہیں جملہ اچھی طرح یاد رکھیے خدا کو کسی سے کسی کو خدا سے ماننا یہ توحید فضاد کے خلاف ہے اسی کا نام اشراک فضاد ہے توحید فات کسے کہتے ہیں وہی جلی اور وہی خفی میں وحی جلی کسے کہتے قرآن اور وحی خفی حدیث قرآن اور حدیث میں یعنی وحی جلی اور وحی خفی میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو جن صفات سے متصف مانا ہے اپنی جو صفتیں بیان کی ہے اور جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہے اسی مفہوم میں زیر اللہ کو شریک کرنا یہ توحید و صفات کے خلاف ہے اس کو اشراق فی صفات کہتے ہیں یہاں آیت کرسی کے اندر توحید صفات کا بیان ہے مثلا اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اب کوئی آدمی یہ کہ جس طریقے سے اللہ سنتا ہے جس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے اسی طریقے سے کوئی اور ہستی ہے بے اسی طرح وہ بھی سنتی ہے اور وہ بھی دیکھتی ہے تو جس مفہوم میں صفت اللہ کے لیے مستعمل ہے اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے صفت ماننا یہ اشراک فی صفات ہے جو توحید فی صفات کے خیال اپوزٹ ہے برعکس ہے اور یہی توحید فی صفات واضح انداز میں آیت کرسی کے اندر بیان کی گئی ہے اور اشراک فی صفات کا رد بلیغ ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید فضاد کسے کہتے ہیں اور توحید فی صفات کسے کہتے ہیں اب اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اس آیت کریمہ میں توحید ففات بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے کیسے آئیے اب دیکھ لیتے ہیں اب تک تمہید تھی اب اصل پر آ رہے ہیں اس پوری آیت کریمہ میں دس جملے دیر آر ٹین سینٹینس ہندی سیا اس آیت کریمہ میں دس جملے ہیں پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بعد کے نو جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و کوئی بھی بات ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا وہ ہر بات پر دلیل پیش کرتا ہے اور سامنے والا جب کوئی بات کہتا ہے تو دلیل مانگتا ہے من, من علم ان اگر شرک کو تم برحق سمجھتے ہو تو اس پر کوئی کتابی دلیل لاؤ کوئی علمی دلیل لاؤ کوئی عقلی دلیل لاؤ کوئی نقلی دلیل لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہر بات پر دلیل دیتا ہے ڈنڈے کے زور سے کوئی بات نہیں منواتا اور سامنے والا جب کوئی بات کہتا ہے تو اسے دلیل مانگتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تمہارا اسٹینڈ صحیح ہے صادق ہے تو اپنے اسٹینڈ کی صداقت پر دلیل ہو دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اچھا ایک بات اور سمجھ لے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا کمال ہے یا تو سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے یا پھر برہان کا مطالبہ کرتا ہے دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں دلیل کو سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں اور ہر ایک مسلک والے کے پاس اپنے دعوے پر دلیلیں ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ تمام کے تمام مذاہب برحک ہیں ہر ایک آدمی کی بات صحیح ہے اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ مشرقین کے اندر گڑبڑی یہ تھی کہ ان کے پاس دو چیزیں نہیں تھیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں دو چیزیں کیا نہیں تھیں اللہ فرماتا ہے فرماتے ویاب دون, دُونِ اللہ مالم یونزل بھی سلطانہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سلطان نہیں اتارا کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پوچھ رہے غیر اللہ کی عبادت کر رہے یہ ایسی چیز ہے کہ آسمان سے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ایک نکتا بتایا گیا کہ بات کو دین کے نام پر اس وقت تک تسلیم نہ کرو جب تک کہ آسمان سے اترنے والی وہی اس کی تصدیق نہ کر دے ہماری جو شریعت ہے اس کی بنیاد رسموں پر نہیں ہے اس کی بنیاد تنزیل کے اوپر ہے اور ہر دعوے کے اوپر تنزیل پیش کرنا ضروری ہے کہ اس بات کی تائید میں اللہ کی طرف سے کوئی بات اتاری گئی ہے کہ نہیں اگر تنزیل موجود ہے اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے تب تو مان لو اگر تنزیل موجود نہیں ہے اس بات کو تسلیم مت کرو اور دلیل ایسی ہو جو آدمی کو مطمئن کر دے سلطان ہو وہ ذہنوں پر مسلط ہو جائے ایسی دلیل ہونا ضروری ہے کمزور دلیل نہیں چلتی ویسے تو ہر آدمی بولتا ہے میرے پاس بھی دلیل ہے اہل عدید بولتا ہے سینے پر نیت باندھنی چاہیے دوسرا بولتا ہے نہیں ناف کے نیچے اس سے پوچھا جائے تیرے پاس کیا دلیل بولتا ہے دلیل ہے دلیل مضبوط دلیل چلتی ہے قرآن حقیم بولتا ہے صرف دلیل کافی نہیں ہے سلطان برہان ضروری ہے دلیلیں تو سب پاس ہوتی ہیں دلیل مضبوط ہونی چاہیے جس کو قرآن کی زبان میں سلطان کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں سلطان بحین کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں برہان کہا جاتا ہے اللہ اشارہ دے دیا کہ دلیلیں تو ہر ایک آدمی اپنے موقع پر دلیلیں مضبوط پیش کرو جس کو کوئی کاٹ نہ سکے تمہاری تو دلیل ایسی ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو کاٹ دے اور تم کہتے ہو وہ دلیل ہے ہمارے پاس بھی دلیل ہے قرآن کہتا وہ دلیل نہیں چلنے والی ہے مضبوط دلیل ہونا اور یہی دو چیزیں مشرقین کے پاس نہیں تھی اپنے شرک کے موقف کی تائید میں وہ آبدون اللہ معلوم سلطانہ ان کے پاس تنزیل نہیں تھی اور دوسرے سلطان نہیں تھا اس آیت کریمہ میں دس جملے پہلا جملہ دعوا داوا کیا ہے اللہ الہ اللہ اللہ اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں الہ کی تفسیر آپ توحید کی مشہور کتاب فتح مجید کھول کر دیکھ لیں عربی سے اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو وہاں آپ پائیں گے کہ اللہ بمان المالوح الہ یہ مالوح کے معنی میں ہے اور مالوح کسے کہتے ہیں اللوی یسحق العباد جو عبادت کا مستحق ہو اللہ اکبر تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ ہی الہ ہے یعنی وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اب آپ پوچھیں گے یہ عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کیا ہوتی ہے سجدہ عبادت ہے قیام عبادت ہے رکو عبادت ہے اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے نظر و نیاز عبادت ہے یہ ساری چیزیں عبادت کے دائرے میں آتی ہیں سجدہ یہ عبادت کی انتہا ہے قرآن حکیم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ نمل میں خدح کا واقعہ کبھی آپ نے سنا ہے کچھ لوگوں نے شاید سنا ہو سنا دیتا ہوں بڑا پیارا واقعہ ہے سناؤ اللہ فرماتے وتفقد الطير فقال ما لي الله أرى الهدود أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لا أذبحنه أو لا بسلطان مبين فَمَا كَيْفَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اهْدُ بِما لَمْ تُهْدِ بِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتّ مُرَآتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَت مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَجْدُونَ لِلشَّمْسِ بَدُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ يَجْذُلُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَثَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وما حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کا جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ حدود غائب ہے تو آپ نے پوچھا ارے حدود کہاں گیا کیا وہ آج غائب ہو گیا حاضر نہیں ہے بغیر بتائے چلا گیا ہے آیا تو لو ازیبن نو بہت سخت آزاد دوں گا دیکھو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ چڑیوں کا آپ نے جائزہ لیا چڑیا چھوٹی چیز ہے اس کے جائزہ لینے کی کیا ضرورت ہے قرآن حکیم کتنی بصیرت افروز کتاب ہے حضرت سلیم علیہ السلام بادشاہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بہترین حکمرہ وہ ہے جو بڑی سے بڑی چیز پر بھی نظر رکھے اور چھوٹی سی چھوٹی سی چیز پر بھی نظر رکھے وہ بہترین حکمراں ہوتا ہے جی معمولی معمولی چیزوں پر بھی نظر رکھے وہ بہترین حکمراں ہوتا ہے اشارہ ہے اور کہا کہ لو ادیب نہ بہت سخت سزا دوں گا اس کو اولاز بہن نہ یا تو اس کو دبا کر ڈالوں گا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حکمراہ کی حکومت دیر پا رہتی ہے جس میں قانون بہت اسٹرکٹ ہو یہ نہیں کہ قانون بن جائے نافذ نہ ہو قانون نافذ ہو اور قانون اسٹرکٹ ہو آج جگہ جگہ جو فسادات ہوتے ہیں آج جگہ جگہ جو ریپ کے معاملے وجود میں آتے ہیں آج جگہ جگہ جو فرکوارانہ فسادات وجود میں آتے ہیں گھپے کے واقعات وجود میں آتے ہیں مار دھاڑ کے اور ڈکیتی کے واقعات وجود میں آتے ہیں ان کی بنیاد جانتے ہیں کیا ہے قانون میں لچک قانون اگر اسٹرکٹ ہو تو پھر جرائم کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے یہ لو آدی بنو جو لام تاکی بانون تاکی سکیلا اسمال گا اولیاتی نیب سلطانی مبین زباں کر ڈالوں گا اس کو اس کو سخت سزا دوں گا یا کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے اشارہ اس کی طرف ہے کہ مجرم کو ملزم کو یوں ہی سزا نہ دے دی جائے بلکہ اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جائے اگر وہ کوئی بہترین دلیل پیش کرتا ہے دلیل معقول ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے بھی سلطانی اللہ اکبر کتنی عجیب بات ہے سب حکومت کے تعلق سے باتیں ہیں اتنے میں اڑتا اڑتا آیا کیسا گئی ربای دن آیا اڑتا اڑتا کہنے لگا حضرت میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جس جگہ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اور میرے پاس ایسی خبر ہے جو خبر آپ کو معلوم نہیں ہے گویا ہد یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا یا کہتے کہ نبی غائب کا علم جانتا ہے غائب کا علم ہوتا اسے پرندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا وہ بول رہا ہے فقال احد ت بما لم توحد بي وجئتكم من سبئ بنبئ يقين میں ایسی خبر لایا ہوں جو خبر آپ کو معلوم نہیں ہے گویا کہ ایک چھوٹے سے پرندے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا اچھا وجئتكم ان سبئ بنبئ یقین حضرت میں تو شہر سبا گیا تھا ہزار میل کے فاصلے پر اڑتا اڑتا گیا تھا اور میں وہاں سے خبرے یق... یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں چنبئ یقین لے کر آیا ہوں یہ بولتے ہیں کہ خبر واحد موتبر نہیں ہے یہ اپنی ایک خبر کو نبے یقین بول رہا ہے وہ جیت کا من سبئی یقین میں آپ کے پاس یقینی خبر لایا ہوں وقت کی پابندی نہیں ہے دیر تک آپ بیان کر سکتے کوئی بات نہیں دیر تک ہی چلے گی بات تو کہتے ہیں کہ خبر واحد موتبر نہیں ہے یقینیات کے بعد میں جبکہ پرندہ ایک ہے اور اپنی خبر کو خبر یقین کہہ رہا ہے خبر واحد کو خبر یقین کہہ رہا ہے وہ جی ان من سبئی بے نبئی یقین میں آپ کے پاس یقینی خبر لے کر کے آیا حضرت میں نے دو چیزیں دیکھیں اور دونوں چیزوں پر بڑا تعجب ہے حدوت کی تکریف چل رہی ہے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ غیر نہیں جانتے ہیں دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میرے پاس یقینی خبر ہے اب تیسری بات بول رہا ہے حضرت دو باتیں دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا بولے وہ کیا ہے کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ آدمیوں پر حکومت کر رہی ہے مذکر ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا پایا کہ وہ مردوں پر حکومت کر رہی ہے گویا اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ عورت کو حکمران نہیں ہونا چاہیے جی اور آگے بولنے لگا حضرت ووتیت من کل شہ اس کے پاس ہر چیز ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز ولہشن عظیم اس کے پاس ایک بڑا عرش ہے. عرش عظیم ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ اسی لفظ کے اوپر آیت السی کا اختتام ہے اللہ کی سی عظیم پر ولاح ارشن عظیم اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہو اور مردوں پر حکومت کرتی ہے یہ قابل تعجب بات لگی مجھے اور دوسری قابل تعجب بات یہ لگی وہ میں نے اس عورت کو دیکھا پایا اور اس کی قوم کو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں گویا اگر پرندے کو زبان دے دی جائے سجدے کی آیت آپ نے پڑھی ہے سجدہ کرنا سنت ہے سجدہ کر لیجئے گا بعد میں تو دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور ایسا کیوں ہے وجہ بتا رہا ہے وجہ بتا رہا ہے ادو کہ وہ زیمشن عالحم شیتان نے ان کے عملوں کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے فسد سبیل اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے وہ لوگ ہدایت سے کورے ہیں ہدایت ان کے پاس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیتان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا ہے اور آگے توحید پر تقریر جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے اللہ یسول اللہ یو خرج الخبافی سماوات ارے یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اس کا علم رکھتا ہے وہ عالموما تو فون عما تو تم جو چھپاتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے اور اس آیت کریمہ کے اوپر اس کی توحید کی تقریر کا اختتام ہوتا ہے اللہ اللہ رب العرش العظیم ایک ٹکڑا جو آیت السی کے شروع میں ہے اور ایک لفظ جس پر آیت ختم ہو رہی ہے وہ آیت القرسی کے آخر میں ہے اللہ اللہ الا اللہ رب العرش عظیم اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے اگرچہ ملک سبا کے پاس ایک عظیم تخت ہے لیکن اللہ کے عرش عظیم کے مقابلے میں اس کا تخت اس کا عرش کچھ بھی نہیں ہے ثابت کیا ہوا کہ اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے جائز نہیں اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے حدیث سے مدلل کرتا ہوں اس بات کو حدیث اس طرح ہے ابھی ترضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال لو امرت احداً ان يسجد لی احد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلاً امرائی مراتہو ان تنقل من جبل احمر الى جبل اصود ومن جبل اصود الى جبل احمر لکان نولوها ان تفعل رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں اس میں عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق کیا ہے؟ وہ بیان کر دیے گئے بڑی پیاری بات کہی گئی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے اللہ کے علاوہ سجدے کو روا رکھتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اللہ اکبر کتنا بڑا حق ہے شوہروں کا بیویوں کے اوپر اس سے واضح ہے کی اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کا سجدہ کرے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں اور آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر چلی جا اور کالے پہاڑ سے لال پہاڑ کی طرف آ جا تو اس کا حق ہے کہ کرے. حالانکہ یہ ناممکن بات ہے امپوسبل ہے یہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر جانا کالے پہاڑ سے لال پہاڑ تک آنا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اگر شوہر حکم دے تو کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے چلنے لگنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کرتی اب جب چلنے لگے تو شوہر کو کیا بولنا چاہیے ارے بڑا مشکل کام چل ادھر ادھر ادھر کمپرومائز تو ضروری ہے نا اب اتنا مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے بھیج دینا چاہیے لال پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف روکنا چاہیے چلتا لیکن عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بولتے میں نہیں کروں گی یہ حق ہے عورتوں کے اوپر مردوں کا اب مرد تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے اتنا بڑا حق ہے میرا عورتوں کے اوپر اچھا آپ کے اوپر عورتوں کا کیا حق ہے بیان کروں تو انصاف نہیں ہوگا بیان کروں. حلریل یا رسول اللہ تو حرام <الْبَعِت> کتاب, النکاح. اس حدیث پاک کو حضرت امام کتاب النکاح کے اندر لائے حضرت حکیم ابن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ پوچھو کہا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کیا بات ہے اللہ! ہم لوگ آتے کہتے مولی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو ہمارے हुकूक हमारी बीवियों के ऊपर क्या है एक नुकता यहां बता दू कहीं भी कोई फसाद जन्म लेता है कोई बिगाड़ पैदा होता है तो उसकी वजह जानते हो क्या है एक ही वजह है आदमी यह चाहता है कि मैं जो मेरा हक है वो पूरा ले लू लेकिन जब दूसरे का हक देना होता है तो पशुपेश करता है झगड़ा में ही पैदा होता है ہر آدمی اگر اپنا حق ادا کرنے لگے تو جھگڑا پیدا ہی نہ ہو ہندوستان کا ہر شہری اگر اپنے حق کو پیش کر دے دے دے اور جس شعبے کے اندر جو آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ اپنے حقوق ادا کرے کسی بھی شعبے کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا عالم یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تو آدمی تیار رہتا ہے اور جب حق دینا ہوتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے سارے حقوق پورے کرے ٹھیک ہے پورے کرے گی لیکن آپ کے اوپر جو اس کے حقوق ہے وہ پورے کیجیے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا فساد اور بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے اپنے حقوق تو آپ پورا لینے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جب حقوق ادا کرنے ہوتے تو اس میں پسو پیش کرتے ہیں یہاں حضرت حکیم ابن معاویہ کشہری کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں پوچھنے آیا ہوں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ حق ہے پہلا حق تو یہ ہے کہ جو کھا اسے کھلا یہاں عالم یہ ہے کہ ہوٹل بازی کر کے آتے ہیں مرغے ارغے کھینچ کے اور گھر میں روٹی چٹنی کھانے کے لیے سو دے کر کے آ جاتے ہیں نبھا لینا تیم تا جو کھا اسے کھلا اور وہ تک سوہ ادھر تھا جو پہن اسے پہنا دو اور تیسرا والا تو کب اسے گالیاں مت دے آج جو مو میں آتا ہے ایک مسلمان مرد ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے گالیاں دیتا ہے اسے آر دلاتا ہے اس کے خاندان کے تئیں منع کیا گیا بگاڑ کے ایک وجہ یہ بھی ہے اسے گالیاں دینا اس کو آر دلانا تیسرا ولا تجربی بجا اس کے چہرے کے اوپر مت مارنا چوتھا ہک گھر کا معاملہ کوئی ماملہ ہو جائے تو سڑک پر مت لانا یہ پانچ حقوق تیرے اوپر تیری بیوی کے پتا یہ چلا کہ مرد کا حق یہ ہے اور حقوق مردوں کے اوپر یہ اب دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے لگے تو پھر خانگی زندگی میں کہیں بگاڑ اور فساد آئے ہی نا ہمیں <laughs> استدلال یہ کرنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں یہاں مجھے تو پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلمان قبر کے سامنے اسی طرح سجدے میں گر جاتا ہے جیسے کہ ایک مسلمان موحد خدا کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے قبروں کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں جبکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں سجدہ حرام ہے غیر اللہ کے لیے اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں دوسرے قیام سجدہ تو عبادت کی انتہائی خوشوخصو کی ہے قیام بھی تعظیمن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے قیام تعظیمی بھی منع کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے دلیل دلیل اس طرح ہے وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقع على آساء فقمنا إليه فقال لا تقوم كما تقوم العاجم يعظم بعضها بعضا وقال فكأن اشتهينا أن يدعو لله لنا فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضعنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شاننا كله فكأن اشتهينا أن يزيدنا فقال قد جمیت لکم المرو رحمد مسندی یہ روایت مسنت احمد میں اسی طرح موجود ہے حضرت ابو اماما باہلی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو اماما فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ جیسے ہی ہماری طرف آئے ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے نبی نے فرمایا لا تقوم اس طرح نہ کھڑے ہو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں بتائیے گویا کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے تئیں قیام تعظیمی جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جب آپ نے یہ بات کہی تو فکر نشتہ ہم لوگوں نے خواہش یہ کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہ فر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ور ہمارے اوپر رحم فرما اور رضحانہ ہم سے راضی ہو جا وہ تکبل ملنا ہمارے تمام عملوں کو ہماری طرف سے قبول کرنا ہمیں جنت میں داخل فرما وہ نہ النار اور جہنم سے ہمیں نجات بخش اور شاہ ہمارے تمام حالات کو درست کر دے فقان ہم لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول مزید ہمارے لیے کچھ کہیں آپ نے فرمایا جامع مانے بات ہو گئی اس کے اندر ساری باتیں آ گئی اس حدیث سے استدلال ہوا کہ جس طریقے سے سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے قیام تعظیمی بھی جائز نہیں ہے اب مسئلہ رہا رکو کا کسی کے لیے تعظیمن جائز نہیں ہے یہاں دیکھیے قیام بھی ہو رہا ہے تعظیم غیر اللہ کے لیے سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور رکو بھی غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو بھی انہنا بھی جھکنا بھی غیر اللہ کے لیے منع فرما دیا روایت روایتی مالک رضی اللہ تعالیٰ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال رجل, یا رسول اللہ اللہ قال, قال رجل یا رسول اللہ یا رسول اللہ کالا قال قال قال قال فیا فی الادب روایتا امام ترمی اس حدیث پاک کو کتاب الادب کے اندر لائے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے بولے پوچھو کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے لیے جھکے حیدرآباد میں یہ ہے بہت سارے آداب قبلا آداب ربلا یہ تھوڑا جھکتے ہیں تو کیا ایک آدمی اپنے دوست سے ملے اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لیے جھکے آپ نے فرمایا نہیں اللہ نہیں جھک سکتا آدمی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو کیا اس سے چمٹ جائے اس کا بوسا لے کہ اللہ نہیں اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول ملتے وقت جب اس کا بھائی یا دوست ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے مصافہ کرے نبی کریم صلی اللہ فرمائے یہ حدیث بتا رہی ہے جو پھر کتاب العدب میں ہے حضرت نصیب ابن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے جھکے سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں قیام تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں روکو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ولی بہت طواف ان لوگوں کو کرنا چاہیے پرانے گھر کا یہ آیت بتا رہی ہے کہ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے کسی قبر کے لیے طواف جائز نہیں آپ دیکھیں کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے روکو غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے قیام تعظیمی غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کے علاوہ دیگر جگہوں کا بھی طواف کیا جا رہا ہے جبکہ قرآن حکیم میں صاف کہہ دیا گیا تو بل بیتی لتیق اور نظر کا معاملہ آج چڑھاوے کے نام پہ چاہے وہ چادر ہو گاگر ہو, لنگر شریف ہو یا پھول ہو ہار ہو ناریل ہو کوئی بھی چیز ہو مزاروں کے اوپر لے جا کر کے چڑھایا جاتا ہے اب بتائیے یہ کس نام پہ ہے یہ نظر -و نیاز کے نام پہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے تو جہاں نظروں کا بیان ہے جہاں قسموں کا بیان ہے جسے کتاب الحمان کہتے ہیں ابو داود کتاب میں دو طریقے کی روایتیں لا يرد وإنما من البخیل کتاب یہ روایت تمام ابو داؤد میں لائے حضرت عبد الله ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے منع کرتے تھے کہ نظر نہ مانا کرو وہ یقول اور فرماتے تھے لا يرد شيء نز کچھ نہیں ہوتا ہوتا و انما یستخرج من البخیل بخیل سے کچھ نکال لیا جاتا ہے نظر ماننا نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے نظر ماننے سے منع فرماتے تھے لیکن اگر کوئی आदमी نظر مان لے تو نظر کیسی ہونی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابوداؤت کتاب الحمان میں ہے، اس طرح عائشہ رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وسلم ابود کتابان حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مانے اس میں گناہ نہ ہو تو ایسی نظر پوری کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر وہ ایسی نظر مانتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے نافرمانی ہو رہی اللہ کی ایسی نظر پوری نہ کرے مثلا نظر کا کیا طریقہ ہوتا ہے اے اللہ میں بیمار میں ٹھیک ہو جاؤں تو تیرے راستے میں ایک بکرا زبا کر کے غریبوں کو کھلا دوں گا یہ نظر ہے یہ نظر جائز ہے کون سی نظر میں اگر تو مجھے اچھا کر دے تو میں فلاں درگاہ کے اوپر فلاں مقبرے کے اوپر ایک بکرا زبا کروں گا بابا کے نام پہ یہ نظر ماسیت ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے لیکن نظر معاشیت ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے معلوم یہ ہوا سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں قیام یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں رکو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں نظر و نیاز یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو مشکل کشا ہیں اللہ نے فرمایا وہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو اس کو مصیبت سے نکال سکے اللہ کے علاوہ مصیبت میں اگر کوئی پھنس جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بابا میں فلا مرشید میں فلا پیر میں فلا شخص کے اندر یہ طاقت ہے کہ مجھے مصیبت سے نکال سکے ماں فوکل اسباب تو ایسا عقیدہ شرکی عقیدہ آپ دیکھو ہم لوگ کن کن چیزوں کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے جو آدمی مر گیا اس کے اوپر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے جبکہ ایک نقطہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں بیان کیسا ہے وہ حق کی تلاش کر رہے ہیں فلمّا فلمّا لا جب رات تاریخ ہوئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا فلم کمر بادہ ربی جب چاند روشن ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے فلم جب وہ, وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی یہ تو ڈوب گیا اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا فلم ہاضا رب بھی ہاتھ آک پر جب سورج نکلا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے یہ میرا سب سے بڑا رب ہے فلما آفلت جب وہ بھی ڈوب گیا کال آپ نے فرمایا این بری تشرے کو میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کی ذات اور سفاط میں شریک ٹھہراتے ہو اس سے کیا نقطہ نکالا آپ نے جو ڈوب جائے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے ڈوبنا کیسا نظروں سے اوجل ہو جانا دیکھو چاند ڈوب گیا ڈوبنے والا معبود نہیں اب کوئی آدمی مر گیا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ ڈوب گیا ہو ستارے کی طرح اور حضرت ابراہیم یہ فرما رہے کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا وہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا ڈوبنا کیا ہوتا ہے نظروں سے اوجل ہو جانا مرنے کے بعد کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو آبد ہو ولی ہو نبی ہو نظروں سے چھپ گیا اور فرمایا گیا کہ جو چھپ گیا نظروں سے وہ مستحق عبادت نہیں ہے آج لوگ مر جاتے ہیں اور انہی کی پوجا کرنے لگتے ہیں لوگ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الم فرماتے جو چھپ جائے وہ عبادت کے لات نہیں ہے. بڑا اچھا استدلال ہے یاد رکھو اس اللہ اسے کہتے ہیں جو مستحق کی عبادت اور یہ ساری چیزیں عبادت ہے بھروسہ اسی کے اوپر کرنا یہ قلبی عبادت ہے آج ہم نے کن کن چیزوں کے اوپر بھروسہ کر لیا گنڈوں کے اوپر ہمارا بھروسہ تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ شرک ہے یہ شرک ہے اعتماد صرف اللہ کے اوپر بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا یہ توحید ہے اور یہ دونوں چیزیں شرکی کی قبیل سے ہیں گنڈا اور دونوں دلیل, دلیل, ملازو دلیل اس تعویذی ہر تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقدن جس نے گرا لگائی دیکھو یہ گرا لائک دیٹ اس طرح گرا من اقدا ادت جس نے گرا لگائی پیا پھر اس میں پھونک مارا پکا سہر اس نے جادو کیا من سہارا فقت اشرک جس نے جادو کیا شرک کی کیا لٹکا اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے روایتی حضرت امام نسائی پاکو کتاب المان وشرائے ہی ملائے حضرت ابو را فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گرہ لگائے گرہ لگانے کے بعد اس میں پھوک مارے اس نے جادو کیا اور جادو کرنے والا مشرک دیکھیے یہ بینی انداز گنڈے کا ہے گنڈا بنانے والا مشرق اور گنڈا پہننے والا مشرق دونوں مشرق اس شرک میں مبتلا ہے آج مسلمان کی نہیں کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بتا ہوا ہے کہیں بازو کے اوپر دھاگا بدا ہوا ہے کہیں کمر کے اوپر دھاگا بدا ہوا ہے کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے اللہ عبر. یہ حال ہے مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا اس لیے کہ اس دھاگے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کا دھاگا ہے اس دھاگے کے اندر طاقت ہے کہ ہماری بنا سکے اور ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے یہ تبکل اللہ کے خلاف ہے اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا تو گنڈا حرام شرک شرک تعویز, تعویز کے بارے میں اللہ کا حضرت امام احمد حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسنت احمد کے اندر لائے ترجمہ حضرت عقبہ عامر جوہنی جو اس روایت کراوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمیوں کا وفد آیا نو آدمیوں سے اپنے نے بیت لے لی ہاتھ بڑھا دیا انہوں نے بیعت کر لی ایک لڑکا ایک نوجوان جب ہاتھ بڑھانے لگا بیعت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نو سے آپ نے بیت لے لی وہ ترق ہے اس کو چھوڑ دیا کیا بات ہے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھ نہیں رہے تعویز پہنے ہوئے ہو تعویز پہننے کی وجہ سے میں نے اسے بیعت نہیں لی میں مشرک سے بیعت نہیں لیتا اس کے ہاتھ میں اس کے گلے میں تعویز ہے جب اس لڑکے نے یہ سنا کہ تعویز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لیے تو فاط خلا یدہ اپنا ہاتھ داخل کیا گھر میں گلے ولے میں پہنے ہوئے تھا اپنا ہاتھ داخل کیا فقطا اسے کاٹ کر کے پھینک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ بیٹھ لے لی اور اس کے بعد آپ نے اصول بیان کیا وقال فرمایا من اللہ متن اشرک جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا اللہ گویا کہ جو آدمی گنڈا یا تعویذ پہننے بنانے بیچنے میں مبتلا ہے وہ آیتل کرسی کا منکر ہے اس لیے کہ آیتل کرسی کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کی ساری شکلیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے یہاں تک کہ توکل بھی توکل کسی اور کے اوپر نہیں ہونا کسی گنڈے کے اوپر نہیں ہونا کسی تعویذ کے اوپر نہیں ہونا تو یہ دعویٰ ہے اللہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں کسی کے لیے سجدہ نہیں کسی کے لیے رکو نہیں کسی کے لیے قیام نہیں کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز نہیں مانا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ نواز نہیں مانا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر نہیں سمجھا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہ یہ یہ ساری چیزیں عبادت کی قبیل سے ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا اللہ ہی ساری عبادت کا مستحق کیوں پہلی دلیل دی جا رہی ہے اللہ اللہ ہی ساری عبادت کا مستحق اس وجہ سے ہے کہ وہ زندہ ہے اللہ یہ دلیل ہے پہلی یعنی عبادت کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو زندہ ہو اب آپ کہیں گے کہ ہم لوگ بھی تو زندہ ہیں ہم لوگ بھی تو زندہ ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی عارضی ہے ہم پہلے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وجود بخشا ہے ہمیں حیات فرمائی ہے اس کی جو حیات ہے وہ حیات ذاتیہ ہے حیات اصلیہ ہے اور ہماری حیات حیات عارضی ہے ہمارے پاس پہلے حیات نہیں تھی ہمیں دی گئی بعد میں حیات نہیں رہے گی موت آ جائے گی تو اصلی حیات سے متصف صرف اللہ تبارک تو جو زندہ ہو وہی عبادت کا مستحق ہے جو مر جائے جو موت کو قبول کر لے وہ کبھی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اب آپ یہ بتائیں کہ اولیا مرے ہیں کہ نہیں مرے ان کو یہ دنیاوی موت لاحق ہوئی ہے کہ نہیں لاحق ہوئی ہے ارے نبی کے بارے میں صاف ہے کہ آپ کو موت ہوئی ہے اور دیگر لوگوں کے بارے میں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر موت نبی کو آئی ہے تو دیگر لوگوں کے لیے تو بدرجلہ ماننا پڑے گا کہ ان کو دلیل دلیل اس طرح ہے. مان رضی اللہ تعالی عنہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم راہضی راہل بخاری حضرت صدی کتاب المغذی ملا ہے جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مر گئے نبی موت کا لفظ استعمال فرما رہی ہیں ہم لوگ کیا بولتے انتقال فرما گئے اور کیا بولتے ہیں پردہ فرما گئے آپ حضرت عائشہ سے زیادہ بہادب ہیں اور حضرت عائشہ زیادہ محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی ہے آپ کو معلوم ہے لیکن یہی محبوبہ بیوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتی تھی انہوں نے جملہ جو استعمال فرمایا ہے اس میں لفظ ماتا استعمال کیا ہے مر گئے ماتا مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم لوگ کہتے ہیں موت بولنا یہ ذرا گستاخی ہے نبی کی شان میں ارے اگر گستاخی ہے تو یہ لفظ دو حضرت عائشہ بول چکی ہیں ہم کیا بولتے ہیں انتقال, انتقال کر گئے بردا فرما گئے یعنی اپنے آپ کو ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ بعد ادب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے انتقال ہوا آپ کا آپ کی موت کیسے ہوئی و بینہ لبین حقنتی و زاکنتی اپ میری ہسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان ہے حقنا میں اور زاکنا میں نے کہ اپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے سینے سے لگے ہوئے اور اسی حال میں آپ کو موت آئی ہے حضرت عائشہ فرما رہی اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے اوپر کے ایسی شدت دیکھی ہے کہ اب کسی کو مرتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں نے نبی کو جو دیکھا ہے اور آپ پر جو سکرات کا عالم تھا اتنا شدید تھا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات موت میں اس قدر پریشان تھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو بغل میں رکھے ہوئے پانی کے پیالے میں لے جاتے ہاتھ کو بھگوتے اور اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو ملتے تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ سکرات یہ کتنا سخت ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات سب کو محفوظ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات دیکھ کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا زیادہ آ, آ, آ, ناپسندیدگی نہیں ہوتی اتنی زیادہ حیرت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی شدت دیکھی آپ کے اوپر استدلال یہ کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی صاف صاف وضاحت حضرت عائشہ نے فرما دیے اب کوئی یہ کہے کہ دنیاوی موت کسی ولی کو نہیں آئی کسی آدمی کو نہیں آئی وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے ثابت ہوا کہ نبی کو بھی موت آ گئی تمام ولیوں کو موت آ گئی اور اللہ زندہ ہے, ہی ہے وہ لہٰذا وہی عبادت کے لائق اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی زندہ ہے ہی نہیں موت سب کو آنے والی ہے صرف اللہ تبارک و موت سے پاک ہے. پہلی دلیل ہوئی عبادت کے مستحق ہونے کی جو زندہ ہو وہ عبادت کے مستحق اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زندہ ہے کبھی مر جائے گا القیوم سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے القیوم نہیں ہمیشہ قائم رہنے والا ہے کبھی مرے گا نہیں اس کے حیات حیات ذاتی ہے اصل ہے کبھی اس سے منفق ہونے والی نہیں الگ ہونے والی نہیں یہ اس سوال اور شبح کا جواب ہے حیات ہے اس کے پاس وہ زندہ ہے کیا کبھی مر جائے گا القیوم سے جواب دیا گیا نہیں وہ مرے گا نہیں ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اب ایک شبہ اور پیدا ہوا اچھا یہ جو زندہ ہے وہ کچھ کھا پی کر کے <laughs> دیوتاؤں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اس سومرس وغیرہ پی کر کے زندہ رہتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی کچھ کھا پی کر کے قائم ہے اور اس کی زندگی باقی ہے کھانے پینے کی وجہ سے جواب دیا گیا سے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے جو کھائے پیے وہ معبود نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم مریم کو خدا مانتے ہو تم عیسا کو خدا مانتے ہو کھانا یا کھلا نہیں تو ہم دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ تبارک تعالی نے ایک ہی جملے میں ان کے ووہیت کے عقیدے کی رد تردید فرما دی کہ دونوں کھانا کھاتے تھے حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور جو کھانا کھائے جو کھانے کم ہوتا جو وہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا اللہ بغیر کھائے بغیر پیے بغیر کسی احتیاج کے قائم ہے اس کو اپنی بقا کے لیے اپنی حیات کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز ہے وہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے زندہ بھی ہے قائم بھی ہے ہمیشہ رہے گا وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اچھا کوئی آدمی کبھی دعا کرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا ایسا کوئی لمحہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ سویا ہوا ہو اور یہاں سے دعا کی جائے تو وہ سنے نہ کہا کہ ایسا نہیں ہے مجھے نہ تو اون گاتی ہے اور نہ نیند آتی ہے لاتا خزو گھنٹہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے گھنٹا بجا کر کے جگایا جاؤں میں ہمیشہ جاگتا رہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پریشہ حال پریشان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کی دعا کو یہاں دو لفظ نہنا اور نوم سینا تم نے اونگ اور نوم کہتے ہیں نیت کو یہ دو لفظ استعمال کیوں کیے گئے جواب یہ ہے کہنا کہتے اونگ کو اور نوم کہتے نیت کو اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے اونگ سے غفلت شروع ہوتی ہے اور نیند میں چلا گیا تو غفلت کی انتہا ہو گئی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تالا غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے غفلت اس کے پاس پھٹکتی بھی نہیں ہے یہ ہے اللہ تبارک و تعالا کے بارے میں ایک شبح کا جواب کبھی بھی انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے کیا اس کے علاوہ کوئی ہے اس صفت کا مالک اللہ نے ایک جگہ کی تردید فرمائی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک واللذین تدعون من دونی ما یملکون من قتمیر یہ اللہ ہے یہ تمہارا پروردگار ہے لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے واللذین تدعون من دونی اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قتمیر ان کے پاس کتمی تک کی ملکیت نہیں ہے وہ کتمی کے بھی مالک نہیں کتمی جانو کسی کہتے ہیں گٹلی کے اوپر جو سفید ہوتا ہے وہ چھل کے بھی مالک نہیں ہے اور آگے فرمایا گیا، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہو بال فرض محال اگر وہ سن لے تو مستم تو تمہارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتے ولا اور ان کو جو تم مشکل کچھ مان رہے ان کو جو تم حاجت روا مان رہے ان کو جو تم دستگیر مان رہے ان کے لیے سجدہ جائز رکھ رہے ان کے لیے رکو جائز رکھ رہے عبادتیں ان کے لیے جائز رکھ رہے تو یہ تو قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے یومل قیامت فروشر کی یہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اسے یہ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری باتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد ہماری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے یہ شرک ہے تبھی تو کہا گیا وہ یوم القیامت یا فرون نبی شرک قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے بہتر خبردار کرنے والا اس بارے میں اور کون ہو سکتا ہے جو تمہیں خبر دے اور آگے فرمایا گیا یا اللہ دنیا کے تمام انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو تم سب واللہ و اللہ اللہ تبارک و تعالی ہی صرف بے نیاز ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے اور آگے بڑی تفصیل سے اس بات کو سمجھایا گیا کہ یہ شاہی عزیب کم ویاتی بخلق من جدید اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا کر کے ایک نئی مخلوق لے آئے وہ مدہل کالاللہ اللہ عزیب یہ چیز اللہ کے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے اور آگے فرمایا وَلَا تَذِرُوا عزیرَتُمْ جِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ ان تَدْعُوا مسخلا اگر کوئی آدمی کا بوجھ لیے ہوئے تو کوئی آدمی اس کے گنا نہیں اٹھا سکتا فنما تزکا لینا صحیح جو آدمی اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لئے پاک کرے گا اور اللہ تبارک کی طرف ایک دن جانا ہے اور آگے ایک تمہید بات کر کے اللہ تبارک دیکھو شرک کی کیسی تردید فرما رہا ہے کہہ رہا ہے اندے اور بینا دونوں برابر ہو سکتے نہیں ولا ظلمات ولندور روشنی اور تاریخی دونوں برابر ہو سکتے نہیں ولز ظلم و دھوپ اور چھ دونوں برابر ہو سکتے نہیں تو جس طرح اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے تاریخی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے دھوپ اور چھو دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ہمارے موردے اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ زندہ ہے اس کے علاوہ سب کو موت آنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے عبادت صرف جائز ہے بقیہ عبادت کی کوئی شکل کسی کے لیے جائز نہیں تو اللہ تاخذ والا نوم ایک شبہ پیدا ہوا تھا اس کا جواب اسی سے دیا گیا اچھا کہتے کہ کسی نے دعا مانگی مسلح متقاضی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کی جائے اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی تو نقصان دہ ہے تو کیا کوئی ہے جو اللہ پر زور ڈال کر کے وہ منوا لے اس کو دلوا دے جیسا کہ آج کل عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کے دلوا سکتے ہیں تبھی ہی تو بیٹا مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے بیٹی مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے کچھ مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے جبکہ بیٹا وہی دیتا ہے بیٹی وہی دیتا ہے سب کچھ وہی عطا کرتا ہے لیکن دوسری جگہوں پر جاتے تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کیا کوئی دباؤ ڈال کر کے اللہ پر دلوا سکتا ہے اللہ سے نہیں لہو نوم زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے اب بتائیے جب سب اسی کی ملکیت ہے تو ہر انسان اس کی ملکیت ہوا اللہ آقا اور سب اس کے غلام اب غلام کی کیا مجال کی وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آقا کے سامنے لب کشائی کر سکے اور زور ڈال کر کے آقا سے کوئی بات منوا سکے غلام کے پاس اتنی جورات کہاں کہ وہ آقا کے اوپر دباؤ ڈال کر کے کوئی چیز منوا سکے اچھا دباؤ ڈال کر کے منوا نہیں سکتا ریکویسٹ تو کر سکتا ہے سفارش کر سکتا ہے اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے منزل لدی یشفو ان اللہ بے ادنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے گویا اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نے سفارش کی اچھا ایک شبہ کا جواب ہے آگے شبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دباؤ ڈال کر کوئی چیز نہیں دلوا سکتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے اگر سفارش کی اجازت مل جائے تو کیا سب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں یہ سوال پیدا ہوا اللہ فرما رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے یا لما بینا خلطوم جو سفارش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے اور جن کی سفارش کے بارے میں عزن دیا گیا ہے اجازت دی گئی اس کے بھی آگے پیچھے کے احوال سے ہم باخبر ہیں یہ توحید والا تھا یہ مشرک تھا اگر وہ مشرک ہے تو پھر اللہ کے رسول کو یا کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ میں نہیں کہہ رہا ایک حدیث میں ہے حدیث کس طرح وہاں نبی حرضی اللہ تعالیٰ کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے حضرت ابو حرا فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ قبول ضرور کروں گا یوں تو نبیوں کی بہت ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے لیکن ایک دعا کے بارے میں تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ دعا تمہاری ضرور قبول کروں گا فتا جل کل نبی نداوتو تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا دنیا میں صرف کر ڈالی لیکن میں نے دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے و انی اختبات دعوتی شفاعت الامتی يوم القيامه میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اپنے امتیوں کی سفارش میں اسی دعا کے ذریعے کروں گا میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے دنیا میں اس کو صرف نہیں کیا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن مل گیا اب کیا سب کے لیے آپ سفارش کریں گے نہیں آگے اسی شبح کا جواب ہے فی الحال اس سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا گویا اجازت دی جائے گی تو موحد کے لیے جو گنہگار ہوگا کہ آپ اس کی اجازت آپ کو اس کی اجازت ہے اس گنہگار گار موحید کی آپ سفارش کیجئے گویا اجازت آپ کو دی جائے گی مواحد گنہگار کی سفارش کرنے کی اور موحد گنہ گار ہی کی سفارش کرنے کا آپ کو اس دیا جائے گا مشرک کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کی سفارش آپ کریں تو اس کا جواب ہے کہ کیا سفارش کی اجازت ملنے کے بعد ہر ایک کی سفارش کر سکتے نہیں مشرق کی سفارش نہیں کر سکتے یا عالمہ بیندی اللہ کو معلوم ہے یہ توحید والا تھا کہ شرک والا تھا اچھا وی تون اب ہی اللہ یہ فرمانا چاہ رہا کہ یہ جو سفارش کر رہا ہے کیا اسے جس کی سفارش کرنے کا میں نے دیا ہے اس کی زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہے نہ اس کا علم ناقص ہے وہ اپنے علم ناقص کے بنا پر اس کی سفارش کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اس نے کیا کیا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے رحم کی وجہ سے میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا وہ میری معلومات کو کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط, کامل اور دنیا کے تمام انسانوں کا یہاں تک کہ جو سفارش کر رہا اس کا بھی علم ناقص ہے اب یہاں اس بات کی تردید ہو گئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماں کانا و یکون تھا یعنی آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا جسے علم غیب کہتے یہاں اس کی تردید ہو گئی بلائی تو دنیا کے تمام انسانوں کا علم ناقص اللہ کے کا علم میں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی حکومت ہے اس کا اقتدار ہے کوئی چپا ایسا ہے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا اقتدار ہو کوئی اپنی چلا رہا ہو جیسے کہتے نہیں ہیں, فلا جگہ فلا پیر کی چلتی ہے گلبرگا کے بابا کے بارے میں میں نے سنا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو گلبرگا میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے تھے زلزلے کے لیکن کچھ نقصان نہیں ہوا لوگوں کا عقیدہ کیا بن گیا کہ زلزلے کا جھٹکا لاتور وغیرہ سے ہوتا ہوا تباہی مچاتا ہوا اس طرف بھی آیا تھا لیکن اس زلزلے کو بابا نے اپنے کلس کے اوپر لے لیا تھا اس وجہ سے گلبرگا والے زلزلے کے جھٹکے سے محفوظ رہے اللہ حضرت. یہ عقیدہ ہے تو کیا کسی چپے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کو پرانی ہے کہ اللہ اگر کوئی آفت نازل کرے تو کوئی اس کو دور کر دے اللہ کے علاوہ کاگے نئے بس یہ کُرسی اس سماوا اللہ کی کرسی ہر چیز کو گھیرے ہوئے کائنات کی ہر شے کو کائنات کے چپے چپے کے اوپر کسی کا اقتدار ہے کسی اور کی نہیں چلتی صرف اسی کی چلتی ہے اسی کی حکومت ہے کوئی بھی گوشہ ہو کوئی بھی چپا ہو کائنات کا اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا اتنی بڑی کائنات ہے سائنس کے پیمانے تھک تھک جاتے اتنی وسعت ہے کائنات میں یہ اتنی بڑی کائنات اکیلے چلا رہا ہے بھاری تو نہیں پڑ رہا ہے کوئی سپورٹر تو نہیں ہے کوئی فرشتہ مدد کر رہا ہو کوئی بابا مدد کر رہا ہو کوئی پیر مدد کر رہا ہو کوئی سپورٹر ہے کہ نہیں اکیلے کیسے سنبھالنا ہے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے ولا یود ہوں پورے کائنات کی زمین اور آسمان کی حفاظت ان کی نگرانی اللہ کے اوپر بھاری نہیں ہے بوجھ نہیں ہے اکیلا بغیر کسی سپورٹ کے سنبھالنا ہے یہ اس کا پاور یہ ہے اس کی طاقت اور اس کے بعد آخری جملے میں جو نوہ جملہ ہے دلیل کا یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات سے کون اعراض کرتا ہے اور اعراض کرنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو سفتوں کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کون سی دو سفتیں ہیں علی علی معنی بلند اور دوسرے عظیم عظمت والا قدر والا مرتبے والا یہ دو سفتیں انسان ذہن میں نہیں رکھتا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ سب سے بلند ہے اس سے زیادہ بلند کوئی نہیں اور علو کی ضد ہے, سب اس کے نیچے ہے تو پھر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی کے در پہ نہیں جائے گا بلند سمجھتا ہے تبھی تو جاتا ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بلند نہیں ہے وہی بلند ہے وہی علی ہے تو اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے در پہ نہیں جائے گا اور اللہ ہی عظمت والا ہے اللہ ہی مرتبے والا ہے اس جیسا عظیم اس جیسا مرتبے والا اور کوئی نہیں ہے اس کی عزمت اور اس کی بڑائی کا اس کے بڑے ہونے کا اگر صحیح تصور ہو جائے تو ہر ایک کو چھوٹا مانے گا بڑے کو چھوڑ کر کے کوئی چھوٹے کے پاس نہیں جاتا اگر ان دونوں صفتوں کا صحیح تصور انسان کو ہو جائے تو کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر کس جامع انداز میں اپنی صفات کا صحیح تصور پیش کر دیا ہے اور توحید کی صفات کو کس طرح واضح کر دیا گیا ہے کاش لوگ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرتے اور غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور کر کے زندگی میں شرک سے اپنے آپ کو بچاتے اپنے دامن کو شرک سے محفوظ رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک اور بدات دونوں سے محفوظ رکھے جب تک زندہ رکھے ایمان توحید اور صحیح عقیدے کے اوپر زندہ رکھے موت دے تو توحید کے اوپر ایمان کے اوپر واخرہ الحمد للہ